برقت ای جی ہے کفیل لیکن نفا اس میں یہ قدیل ہے لیکن نفا اس میں کثیر یہ ہے برقت برقرال کے رحمت علاج رحمت علاج مری قدیم لیکن کذیور مر میرے منشرد محبوب ہیں کو جینے کا سہارا چند تم کو جینے کا سہارا چند مجھ کو جی نے کہا جائیے مجھ کو جی نے کہا تھا تمہارا دل ہمارا چند دی را طار لند یادن کے تارے کتنا چار کون کے تارے بر یاد تو من کہنے تار ہے کتنا رج کون کے ساتھ مجھے تو پا ہے جل موقع چل اپنی جکری ڈی کو چلے آپ کر نظر مجھ کو نکلوا جا مجھ کو ہی نے کالا a oh. मेरे सर को पे रखों दा छाती है मेरे सर को पे سہی <سؤال> <سؤال> ریے مجھ کو ہی میں چاہیے ہم <سلام> تمہار حدیث سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے افثانی اس افسانیت کو کہتے ہیں جو کیفیت نصیب ہو جائے کہ عبادات اور بلکہ عبادات ہر وقت انسان کو یہ اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ پہلی, پہلی بات پہلا درجہ یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرے اور عبادت کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی مسلمان کی عبادت میں لہٰذا کیفیت ایسی حاصل ہو جانا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر وقت دیکھ رہے اس کو کیفیت احسانی گویا کہ ابھی کے غبط سے یقینی ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ کو لیکن ایسی کیفیت حاصل ہو جانا کہ جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھی رہے ہر وقت یہ استظار پیدا ہو جاتا کی حفاظانی اور صحبت الطوالہ عرصہ فرماتے ہیں صحبتِ شہر کو نعمت رزمہ سمجھو اور اپنی تمام نفیل عبادات اور انکار سے زیادہ شہر کی صحبت کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو اگر صحبت ضروری نہ ہوتی اور دل کافی ہوتا تو پڑھانے پاک پڑھ کر ہم سب صحابی ہو جاتے علاوہ کلاوت کلام پاک سے کوئی صحابی نہیں ہوتا نگاہ سے صحابی ہوتا ہے نگاہ نبوت سے صحابہ کو وہ کیفیت احسانی حاصل ہوئی تھی کہ ان کا ایک بدھ بدھ ایک پیمانے کا نام ہے ان کا ایک بدھ جو نام ہمارے बहुत پہاڑ کے برابر سونا سب کرنے سے افضل یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے اور اب ادور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حامل کیفیت انسانیہ تک کوئی نہیں آئے گا لہذا اب کوئی شخص حابی نہیں ہو سکتا اس حدیث بعد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارا پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا کیفیت احسانیہ کے تاف نہیں ہوگا جس کیفیت احسانی سے میرا صحادی ایک بدھ جو اللہ کے راستے میں دے گا اور کیفیت افسانی کیا ہے قلب کو ہر مت کیفیت آفتا حاصل ہو جائے راسد پانے پکی اور جو کبھی جائے نہیں مستقل ہو جائے جس کو عزت مولانا شاہ محمد احمد صاحب اللہ علیہ نے فرمایا اب تو شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا راطف مانے پکی ہو جانا تو حضرت لیں کہ انتا ولّہ کا ان کا طباہ قلم تو حر وقت کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے شہر فرماتے تھے کہ جس کو یہ کیفیت راستہ حاصل ہو گئی اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے اس کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے احسان تاب افال سے ہے اور تاب افال کبھی معنی ہے اس میں فائل کے بھی ہوتا ہے احسان مانی خانہ میں موسیق کے ہے مانا یہ ہوئے کہ احسان ایمان کو بھی حسین کر دیتا ہے اسلام کو بھی حسین کر دیتا ہے اس کی گندگی ہر وقت حسین رہتی ہے جس کو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ, مجھ کو دیکھ رہا ہے اس کا ایمان حسین نہیں ہوگا اس کو ہر وقت حضوری حاصل ہو. ایمان کا نام ایمان بالغیب, نام کا ایمان بل رہ جائے گا اور اس کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا یعنی اس کی نماز اس کی تلاوت اس کا تشدد سب حسین ہو جائے گا لہذا شہر کے پاس اضافہ علم کی نیت سے نہ جاؤ اس نیت سے جاؤ کہ اس نیت سے جاؤ کہ اس کے قلب کی کیفیت احسانی اللہ تعالیٰ کا تعلق عرب و حضوری ہمتوا و ایمان و یقین کا اعلیٰ مقام ہمارے قلب میں منتقل ہو جائے نفاع لازم کی فکر کرو نفع مترجی کی نیت نہ کرو نفع لازم اپنا اپنا نفع اور نفع متازی دوسروں کو نفع پہنچانا نفع متازی کی نیت بھی نہ کرو کہ یہ بھی ضین اللہ ہے یعنی یہ نیت نہ کرو کہ ہم شہر سے کچھ حاصل کر کے دوسروں کو پہنچائیں گے اس لیے جا رہے ہیں شہر کے پاس یہ بھی نیت نہ کرو اپنی اپنی نیت کرو کہ ہماری اصلاح ہو جائے ہمیں اللہ مل جائے نفا لازم کی فکر کرو نفا متازی کی نیت بھی نہ کرو کہ یہ بھی ضہ اللہ ہے اور نفع لازم کو نفا متعدی لازم ہے جیسے کہیں کوئی کباب کلا جا رہا ہے تلنے سے کباب خود لذیذ ہو رہا ہے نفع لازم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کی خوشبو جب دور دور تک پہنچے گی تو لوگ اس کی خوشبو سے مست ہو کر خود دوڑیں گے کہ آہا کہیں کباب کلا جا رہا ہے چلو اس کو حاصل کریں اسی طرح جو عالم کسی اللہ والے کے زیر تربیت مجاہدات کی آگ میں تلا جا رہا ہے وہ لاکھ اپنے آگ کو چھپائے اس کی خشکو دور دور جاتی ہے ایک عالم اس سے مستف... ایک عالم اس سے مستفید ہوتا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ کسی اللہ والے کی تربیت میں وہ مجاہدہ ہے وہ اللہ والا جانتا ہے کہ اس کو کتنی دیر تک تلنا ہے کتنی آچ دینی ہے بغیر صحبتِ اور اللہ کے مجاہدہ بھی کافی نہیں اس کی دوسری مثال یہ ہے تلّی تلّی میں سے چھلکا ہوتا ہے اور اندر اس کے تیل ہوتا ہے اس کو تلّی کہتے دوسری مثال یہ ہے کہ تلی کتنا ہی مجاہدہ کر لے اور کرے کہ مجھے میرے مجحدات کافی ہے مجھے پھولوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت نہیں رہے گی تلی کو لال پگڑوں اور پھولوں میں اس کی ہڈی پر بھی ایک ہو جائے لیکن رہے گا تلی کا ہی تیل اس میں سے جو تیل نکالا جاتا ہے اس کو مختلف پھولوں میں پساتے ہیں مختلف پھول میں تو اس, اس کے نام بدل جاتا ہے اس کی خاصیت بھی بدل جاتی ہے جس کو بھرما رہے ہیں کہ ایسی تلی کو لاکھ کروں اور پھولوں میں اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے لیکن رہے گا تلّی ہی کرتے تیل روغن کل نہیں ہو سکتا کیونکہ کہ پھولوں کی خشبو میں نہیں پسند اسی طرح جو رسم مشاعط سے مستغنی ہو کر مجاکات کرتا ہے اس کا قلب نسبت اللہ کی خوشبو سے محدود کرتا ہے اور جو کسی شہر کامل کی صحبت میں رہ کر مجاہدہ کرے تو اس مجاہدے کی برکت سے اس میں جل میں نور کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے یعنی جو جو دور اور شکستہ ہو جاتا ہے مجاکات سے اور بتا دیا زبنے کے رات اپنے کو مزادار سے, سے وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی مجادہ تو کرے گا دل بھی ٹوٹے گا غم بھی اٹھائے گا لیکن اس میں نسبت ماللہ کی پڑبو نہیں آئے گی اسی طرح سے مجادہ کرنے سے جو دل ٹوٹتا ہے اس میں صحبت اللہ کی برکت سے جلب نور یعنی نور کے جلب کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور شہد شہر کی نسبت ماللہ اور کیفیت افسانی کی پڈبو اس کے قلب کے درے درے میں محبوب کر جاتی ہے اور وہ صاحبِ نسبت اور حاملِ کیفیت احسانیہ ہو جاتا ہے یہ ہے سب کی احتیاط لہٰذا ہے علم اپنے علم پر تاخ نہ کریں کرے کا توڑ کر کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے کو مٹا دیں پھر اے علماء آپ کے کبیات علمیہ شرعیہ حاملِ کیفیات افسانیہ ہوں گے اور آپ کے علم میں وہ انوار پیدا ہوں گے کہ سارا عالم حیران ہوگا اور ایک عالم آپ سے سیران ہوگا, ملشق... ملشق... ہوگا ملشق... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ